فلله نحمد ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه أما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعشر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا الصبر وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال تعالى يا ايها الذين امنوا ميرتد من منكم فسوف ياتي الله قومي يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يؤتيه من الله العظيم رب سرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی اللہم لا علم لنا إلا ما علمتنا انکانت العلیم الحکیم اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اتنابا آمین یا رب العالم سورہ والعصر میں اللہ نے انسان کی نجات کے لیے یا خسارے سے بچنے کے لیے جو چار شرائط بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلی شرط ایمان اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں ایمان میں <تصفح> ایمانیات میں ایمان باللہ اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے ایمان <تصفح> ایمان کی مختلف قسمیں ہیں ایمان باللہ ہے ایمان بالآخرہ ہے ایمان بل ہے ایمان بالرسالت ہے لیکن ہم جس ایمان پر اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ایمان باللہ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے جیسا کہ وہ ہے اگر اس میں کمی ہوگی تو آئندہ یہ کمی یہ خامی یہ کجی آپ کے عمل کے ساتھ ضرب بھی کھائے گی تقسیم بھی ہوگی جمع بھی ہوگی لہذا سب سے پہلے اس کی درستگی کی ضرورت ہے اور مکے میں تیرہ سال اسی پر کام ہوا اگر ایک آدمی ایک سوال نکالنے بیٹھا ہے حل کرنے بیٹھا ہے تو وہ دو اور دو کو جب جمع کرتا ہے تو اس کا جواب نکالتا ہے تین اس نے غلطی کی لیکن یہ غلطی اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی جہاں بھی اس تین کو ضرب دے گا یہ غلطی وہاں ضرب کھائے گی جہاں اس کو تقسیم کرے گا وہاں وہ تقسیم ہوگی جہاں اس کو مائنس کرے گا اس کا وہاں بھی وہ جو ہے وہ ساتھ رہے گی تا آ کے جو آخری جواب نکالے گا وہ آخری نتیجہ وہ بھی غلط نکلے اب یہ جو پہلی غلطی اس نے کی ہے یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑی کہ درمیان میں جا کے یہ پوری ہو جائے اور جواب ٹھیک نکلا جواب تب تک ٹھیک نہیں نکلے گا جب تک ساتھ والے کا دے کر نیچے نہ لکھے نقل لگا کر جواب درست نہ لکھ لے اس کا جواب درست نہیں ہو سکتا ایمان میں کمی ہے تو کسی کا دیکھ کر کہہ دینے سے وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ ہنسا ہر جگہ اس کے ساتھ ہے ایمان باللہ میں کوئی کمی ہے خامی ہے وہ خامی اب نماز میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی روزے میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی قربانی میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی اٹھنے بیٹھنے میں بھی آپ کے ساتھ رہے گی جہاد نبی بھی آپ کے ساتھ رہ گی پیچھا نہیں چھوڑے گی خشتے اول چونحد میں کچھ تاسوریا می راوت دیوار کج میمار اگر تون نے پہلی ایند ٹیلی رکھ دی تو دیوار جتنی بلندی پر جائے گی وہ ٹیڑھا پن زیادہ نمایاں ہوگا کم نہیں ہوگا جتنی بلند ہوگی اتنا نمایاں ہوگا اور آخر وہ ہاتھ بھی آئے گی کہ اب اس دیوار پہ کچھ اور رکھا نہیں جا سکے گا وہ اتنی ٹیڑی ہو چکی ہوگی کہ وہ سب کچھ لے کر گرے لائجہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان ایسا ایمان جیسا کہ اس کو مطلوب ہے اور اگر آپ صحیح ایمانیات کے ساتھ چل رہے ہیں تو اگلا مرحلہ وہی آئے گا جس کا تغاضا آپ سے اللہ کرتا ہے کوئی غیر فطری مطالبہ اللہ نہیں کرتا جو مطالبہ اللہ کرے گا اگر آپ کا ایمان درست ہے تو وہ آپ کے اندر آٹومیٹکلی وہ نتیجہ نکلنا چاہیے اگر آپ نے دودھ ڈالا ہے برتن کے اندر اور جاگ لگائی ہے تو ہر اکلمان یہ جی تقاضا کرتا ہے اس کا دہی بننا چاہیے اور اگر آپ نے دودھ ہی نہیں ڈالا تو دہی نہیں بنے گا پھر آپ کہیں گے جی یہ کیا مطالبہ کر رہے ہیں بھئی اگر آپ نے دودھ ڈالا جاگ لگائی ہے تو دہی تو بننا چاہیے اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو اگلے صالح اس کا لازمی نتیجہ ہے اور اگر ایمان ہی ایمان نہیں ہے تو عملے صالح تو بڑا مشکل ہوگا نا کسی شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا کہ صحیح اور غلط کس کو کہتے ہیں اس نے کہا بیٹا سو طالب علم ایک کمرے میں امتحان دینے بیٹھے تو پچاس اسٹوڈینٹس نے وہ سوال ٹھیک حل کیا اور پچاس نے وہ غلط حل کیا تو وہ جو جنہوں نے ٹھیک حل کیا ہے وہ ایک ہی ٹھیک رستے پر چلتے ہوئے آخری ٹھیک جواب تک پہنچے ہیں ان کے سوال کے شروع سے لے کر آخر تک ان کو ٹیلی کر لو ہر بچے کا ہر مرحلہ وہی ہوگا کوئی اختلاف نہیں ہوگا تب جا کر وہ ٹھیک نتیجے پر پہنچیں اور جنہوں نے غلط کیا ہے وہ پچاس مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس دیا کہ غلط کے بعد غلط جواب کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی آدمی دو اور دو کا نتیجہ پانچ نکال لے یا سات لکھ لے یا نو لکھ لے یا تین لکھ لے غلط جب لکھنا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ چار ہی لکھے پابندی وہاں ہے جہاں صحیح لکھا جا رہا ہے ہم اگر اللہ کی شان اللہ کے اختیارات اللہ کی غیرت اللہ کے جلال کو ہی چیک جمع نہیں کریں گے تو جہاں بھی یہ ضرور قاعدہ نتیجہ غلط نکل آپ دیکھیں کوئی آدمی اگر آپ پر احسان کرتا ہے تو لازمن آپ کو اس سے محبت ہو جاتی وہ نظر آئے یا نہ آئے اگر کوئی آپ کا عزیز کہیں کسی کیس میں پھنس گیا ہے اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ کسی صاحب نے جو ہے وہ مداخلت کر کے اور بڑے اپروچ کر کے تو اسے بری کروایا اور جا کے ڈرا لوگوں سے کہ آپ خام خاص بچے کو تنگ کر رہے ہیں تو آپ کا اس آدمی کو دیکھنے پر ملنے پر اور اس کا شکریہ ادا کرنے پر آپ کا دل مجبور ہوگا بہانے ڈھونڈ گے پوچھتے پھریں گے یار یہ کس وقت ڈیوٹی پہ آتا ہے اس کا گھر کہاں ہے یہ کون ہے نازدہ طور پر آپ کو اس سے محبت ہو گئی کیوں اس نے آپ کے ساتھ آپ کے عزیز کے ساتھ مہربانی کی کوئی احسان کیا اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ پر احسانات اللہ کر رہا ہے تو پیار بھی اللہ سے ہوگا اور اللہ محبت کا تقاضا کرتا ہے کتنی تقاضا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ احسانات آپ پر کوئی اور کر رہا ہے تو اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوگی محبت اسی کی پیدا ہوگی جس نے آپ کو پتر دیا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے مجھے دیا یعنی ایک غلط چیز کا نتیجہ غلط نکلا غلط ایمان کا نتیجہ غلط نکلا اللہ نے دیا تھا پیار اللہ سے ہونا چاہیے تھا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ہے اللہ اللہ تاج الفاظ اے اللہ کسی فاجر شخص کا مجھ پر احسان نہ ہونے دینا میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ محبت فطری جذبہ ہے اسی لیے سورہ لکمان میں فرمایا والنا لکمانکمت انشکر لہ اللہ کا شکر ادا حکمت کا کلائمیکس یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار ہوں اور لقمان اگلی آٹ میں اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں وَأَذْ قَالَ وَهُوَ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شوکر کس کو کہتے شوکر اس جذبے کو کہتے ہیں جو خود بخود پھوٹتا ہے عَيْنًا شَكْرًا اس چشمے کو کہا جاتا ہے اس چوئے کو کہا جاتا ہے جسے کھودنے کی ضرورت نہیں پڑتی جو کھودو وہ کنواں ہوتا ہے باولی ہوتی ہے وہ چوہا نہیں ہوتا چوہا وہی ہوتا ہے جس کا پانی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ زمین کو پھاڑ کے نکل ہے خود بخود اس کا نام ہوتا ہے آئی نشکرا خود بخود فوٹ نکلنے والا چشمہ یہ شکر وہ جذبہ ہے جو خود بخود پھوٹ آتا ہے اس کو دبانے والا اس پر مٹی ڈالنے والا کون ہے کافر آپ کو پتہ ہے کفار کا لفظ جو ہے پرانے حکیم نے کسان کے لیے استعمال کیا ہے کفار وہ دباتا ہے نا بیج کو دبانے والا لہذا شکر کے مقابلے میں بھی کفر ان معنوں میں آیا ہے ایک چشمہ پھوٹا ہے اور یہ ظالم اس کو بند کر رہا ہے دبا رہا ہے وائستا رب کم لا ان شکر تم لا کم والا ان ایمان کے مقابلے میں کفر اور شکر کے مقابلے میں وہ کفر تو جب ایک پہلی بسم اللہ ہی غلط ہو گئی تو نتیجہ غلط نکلے گا اللہ تعالی جس طرح اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے جس طرح ایمان کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا بھی مطالبہ کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ڈسکاؤنٹ اس میں کوئی نہیں ہے اللہ کی اطاعت اللہ پر ایمان محبت کے ساتھ ہوگا اور محبت کس طرح پیدا ہوگی اللہ کو دیکھا ہے کسی نے سنا ہے کسی نے اللہ کے انعامات احسانات ہی یاد کرو گے تو محبت پیدا ہوگی نا اور وہ یاد نہیں کرتے وہ سارے تم منسوب کرتے ہو اپنے دیوی دیوتاؤں کے ساتھ تو محبت اللہ سے یہ کوئی نیوبین کا انجیکشن تو نہیں ہے نا کہ آپ کو لگا دیا جائے گا مولوی لگا دے گا یا کہیں اور سے مل جائے گا یہ تو اپنے اندر سے پھوٹتا ہے اس کے لیے تو اندر جھانکنا پڑتا ہے مجھ پر کتنے احسانات ہیں اللہ تعالی تو یہ ہمارے پچھلے خطبے کا موضوع ہے ون ونڈو سروس آپ پر جو احسان ہوا ہے وہ اللہ نے کیا جو ماں کا پیار ہے وہ بھی اللہ نے اس کے اندر ڈالا ہے وہ مجبور ہے کہ آپ سے پیار کرے ورنہ وہ بے چین رہتی ہے اپنے سکون کے لیے آپ کو کھلاتی ہے تب اسے کھانا نصیب ہوتا ہے سکون سے اور یہ اس نے یہ چیز ڈالی ہوئی جب بھی کوئی انسان بھی کسی انسان پر بھلا کرتا ہے تو انسان آ کے بات کر کے کہتا ہے مالک تو نے میرا کام کس سے کروایا کس طرح کروایا پیار آتا ہے نا اللہ ایک پروگرام ہمارا شارجہ میں ریکارڈ ہو رہا تھا شارجہ سیٹلائٹ کے لیے تو اس میں دو گھنٹے کا گیپ تھا ایک پروگرام کے بعد اگلے پروگرام کے لیے تو ہمارے ساتھ ساتھی تھے جو انہوں نے کہا کہ چلیے میرے یہاں کوئی عزیز رہتے ہیں اجمان میں تو ان کے یہاں چلتے ہیں چائے وہ پی کے آ یہ عصر کے وقت کی بات ہے گئے ہم لوگ وہاں چائے پینے کے لیے گئے کہ چلیے چائے وغیرہ پی کے آ جائیں گے گئے بیٹھے انہوں نے کہا جی کیا ٹھنڈا پئیں گے گرم پیئیں گے میں نے کہا جی چائے دے دیں اب وہ چائے لے کر آئے اس کے ساتھ انہوں نے آم بھی کاٹے ہوئے تھے اور بھی فروٹ تھا ہوا تو میں نے ان صاحب سے یہ بات کہی میں نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ کہتا ہے نا ستر ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہمارا پروگرام ہی نہیں تھا آج مان جانے کا ہم تو شام جا گئے اللہ کو پتا تھا میرے بندوں نے یہاں آنا ہے کہاں سے آم لوڈ کروائے کہاں سے آدمی کو دوڑایا خرید کے لاؤ بگاس اور کہاں کاٹ کے سامنے رکھیں کوئی ماں یہ کرتی ان صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ اس طرح ملتا ہے گل کی پتی میں نظر آتا ہے پھول کی پتی میں نظر آتا ہے وہ علم میں نہیں ملتا اللہ کے بارے میں کوئی دلیل کام نہیں کرتا وہ اپنی نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے اقبال نے کہا نا کہ علم کے حیرت قدے میں نہیں اس کی نمود گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز ہست تو اگر احسانات انسان کسی اور کی طرف منسوب کرے اللہ تعالیٰ نے پرانے حکیم میں اور کیا کیا ہے افرآ تم ماں تم نون ان تم تخلو کن ام نل خال افر آئے تم ماں اگر ہم چاہتے تو ہم اس پانی کو جو تمہیں بڑا مزہ دے رہا ہم کڑوا بنا دیتے تم شکر کیوں نہیں کرتے وہ مانگتا کیا وہ گھونٹ بھرو مزہ آئے گلاس الگ کرو تو بہت یہ مانگتا نا تمہارے لیے تو تمہارے اپنے مویشیوں کے اندر عبرت ہے کسی کو اللہ تک پہنچنے کے لیے نیو کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اللہ میرے پاس کرایا کوئی نہیں تھا ویزا نہیں لگ رہا تھا اس لیے ایک کسان ایک دھوک کے اندر رہتے ہوئے اللہ تک پہنچ سکتا ہے وہ اپنی گائے کو دیکھے کیسی فیکٹری بنی ہے وہ گاس کھا رہی ہے دودھ نکال رہی ہے کوئی ایسی مشین ایجاد کر سکے کہ ایک طرف سے گاس ڈالیں دوسری طرف سے دودھ نکلے انسفی کو ممافی بتن ہی مِمْ تو میں دود آنے کی ضرورت نہیں اپنی گائے کو دیکھو ہم نے اس کے گوبر اور اس کے خون کے درمیان سے وہ دودھ تمہیں نکال کے دیا ہے جو خالص بھی ہے سائز بھی ہے تمہاری پیاس بھی بجاتا ہے اور پینے والے کو مزہ بھی دیتا ہے خالص ہے نہ اس میں اس کے خون کا رنگ ہے نہ اس کے اندر اس کے گوبر کی دو ہے ہم کس طرح نکال کے لاتے ہیں اور آدمی پیالہ بھرا ہوا جا رہا ہے فلاں صاحب لانڈیاں والوں کے پاس اور فلاں صاحب کے پاس جا کے پیالہ وہاں رکھتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی مجھے بتا تو صحیح پھر اور کافری کیا کبھی بھی مکے والوں نے اپنے آپ کو کافر تسلیم نہیں کیا تھا کیوں نہیں کیا تھا اللہ پر ہی تھا ان کا تو کافر کیوں مانے اپنے آپ اللہ کے گھر کے متولی تھے بیت اللہ کو گلاب چڑھاتے تھے سواف کرتے تھے لبیک اللہ لبیک تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرتے تھے فتح مکہ کے بعد بھی دو سال حج انہی کی کمان میں ہوا انہی کے طریقے پر ہوا ہجرِ اسود سے اتنا پیار کرتے تھے اس کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اس کو رکھنے کی خاطر ہر قبیلہ کہتا تھا میں رکھوں گا قتال کی نوبت پہنچی تھی نا جب حضور نے فیصلہ کیا کیوں پیار کرتے تھے جب سے یہ اللہ کی نشانی ہے انہیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں آر ابو جہل بیت اللہ کا حتیم کے ساتھ حتیم کے اندر سینہ رگڑ رگڑ کے بیت اللہ کے ساتھ اس کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے کہتا ہے اللہ جو ہم میں رشتے کو توڑنے والا ہے جو ہمارے اندر پھوٹ ڈالنے والا ہے جو ہماری سوسائٹی کے لیے نقصان دے ہے اہلا, تو اس کو شکست دے دے کتنے خلوص اور سکون کے ساتھ وہ بات کر دے. کتنے اعتماد کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے آپ چلے جاؤ اسی دس دروازے سے نکل رہے ہیں آپ اسے کتنا اعتماد ہے اپنے ایمان پر اور اس بات پر کہ جن کو جن کی وہ بندگی کر رہی بندگی صرف نماز کا نام نہیں ہے سب سے پہلی غلطی ہماری یہاں ہوئی ہم نے جب یہ سمجھا کہ بندگی سے مراد نماز ہے تو ہم کسی ولی اللہ کی نماز تو کوئی نہیں نہ پڑھتے لہذا ہم نے کہا جی ہم بندگی تو اللہ ہی کی کرتے نماز تو اس کی پڑھتے ہر وہ کام جو آپ کسی کی خوشی کے لیے کرتے وہ عبادت ہے تیرا دنبا لے کے چلنا حرم کی طرف اللہ کے شاعر میں سے ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے قربانی کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ دنبا اپنے گھر سے لے کر چلے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے لے کر گئے صرف ایک جگہ ایسی ہے جس کی طرف دنبا لے کر جانا وہاں ضبع کرنا اللہ کے شاعر میں سے ہے باقی اگر تم مکے سے لے کے مدینے جا کے حضور کی قبر پر بھی ذبح کرو تو یہ شرک حضور خود وہاں سے لے کے مکہ آئے تم یہاں سے لے کے وہاں کیسے جاؤ اب ہم کیسے مانے یہ ہم غیر اللہ کی بنے یہ بندگی ہے کسی بھی غیر اللہ کے نام پر جب تو ارض میں یہ کر رہا تھا کہ جہاں خنزیر حرام کیا گیا اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور جو کسی شرائن پر انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں اس پر کسی شرائن پر سلاٹر کیا جائے اور اس پر آپ نے رام کا نام پڑھا ہے بھگوان کا پڑھا ہے بسم اللہ اللہ کو پڑھا ہے جس طرح خنزیر پر بسم اللہ اللہ قوت پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوتا وہ جانور آپ پچاس دفع بسم اللہ اللہ کو پڑھے شرائن پر جا کے ذبح کیا تو حلال نہیں اور وہ شرائن کسی کا بھی صرف حرم حرم مکی کے اندر قربانی وہاں جبھی جائے جائز لے جا کے ذبح کر باقی اپنے گھر ذبح کرو کھا لیکن ثواب کی نیت سے لے کر پر چلنا اس کو وہ صرف حرم کی طرف ہم کرتے کیوں کرتے؟ انہوں نے ہمارا کوئی مسئلہ حل کیا اس لیے ہم پر اخلاقی طور پر واجب ہو گیا کہ ہم انہیں پروٹوکول دیں یہ لازمی نتیجہ ایمان کے خراب ہونے کا جب ایمان یہ اس نے دیا ہے تو دمبا ادھر ہی سفر کرے گا نا بابا شادی شہید اب شاہ اور بابا شکمال کے مزار پر جائے گا نا کیونکہ پتر جو انہوں نے دیا ایمان یہ ہے اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو حرم کی طرف سفر کرتا وہ یہ خرابی اور یہ کوئی معمولی خرابی نہیں ہے بہت بڑی خرابی ہے وَمَا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان کی اکثریت اللہ پر اس طرح ایمان رکھتی ہے کہ ساتھ ساتھ شیر کرتے رکھتی جی نتیجہ اس نے مسلح کیا ہے اخلاقی طور پر اس کے واجب ہے کہ شکریہ ادا کرے اگر اللہ نے کیا ہے تو سمجھتا اللہ, اللہ نے کیا ہے تو اللہ کا ادا کرے گا سمجھتا کسی اور نے کیا تو کہیں یہ تو ایک ایسا جذبہ ہے جو فوٹ نکلتا ہے انسان کے اندر لوگ بیٹا چڑھا دیتے ہیں دولے شاہ کو ڈمبے کی بات کرتے ہیں آپ بیٹا چڑھا دیتے ہیں. ابراہیم نے اسماعیل کس کے نام پر لٹایا یہ کس کے نام پر لٹاتے مجھے بتا تو صحیح پھر اور کاخری کیا ہے اللہ پر مکے والوں کا بھی ایمان تھا اور وہ جو حرم کے اندر تھے وہ اللہ کے دشمن نہیں تھے تین سو ساٹھ وہ اللہ کے ولیوں کے بت تھے اللہ کے نبیوں کے بت تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا وہ حضرت نو علیہ السلام کا بت تھا اللہ کے دشمنوں کے نہیں تھے اس لیے انہیں سمجھ نہیں لگتی تھی یہ ہمیں کافر کہتے ہیں کس بنیاد پر کہتے تو جب احسان اللہ نے کیا تو شکر اس کا دا کر انشکر لی والے والد میرا شکر وسطان اب والد ہوں فی عام نے لی والے والد تیری تخلیق میں بھی سب سے پہلا فیکٹر میں ہوں سب سے پہلا کاز میں ہوں سب سے پہلا سبق میں ہوں لہذا پہلا شکریہ بھی میرا ادا ہونا چاہیے اس کیڑے کو میں نے چنا تھا کہ انسان بنانا ہے تیری ماں نے یا باپ نے نہیں چنا تھا سب سے پہلا مرحلہ میرے انتخاب کا مجھے کسی نے باؤنڈ نہیں کیا تھا میرے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی جہاں اور ملینز اینڈ ٹریلینز کیڑے ضائع ہو گئے تھے گندگی میں چلے گئے تھے ڈرینیج کے اندر چلے گئے تھے چلا جاتا تو کوئی کسی نے میرے خلاف کیس کرنا تھا میں نے چنا نہیں ہم اس تمدار کیڑے کو انسان بنائیں گے اور اس ماں اور باپ کو مجبور کریں گے اس کو چومیں پہلا احسان کس کا ہوا انش لی کسان کو یاد کروایا تو باپ کو بھی یاد کروا افراج تو ماں تم نون وہ چیز جو تم ضائع کر دیتے ہو ٹپکا دیتے ہو تم نے اس کو کبھی دیکھا ہے اب تمہاری دسترف سے وہ نکل گئی ہے نہ ماں کے کام کیے نہ باپ کے کام کی نہ فرائی تم تم نون تم نے ضائع کر دی ہے اس ضائع شدہ میں سے ہم نے کیا بنا کے لیا مٹیریل دیکھو ان تم ٹخ ن ہو ہم جس پر آج اتنے دائیں جما رہے ہو آج اتنے حقوق اپنے جتا رہے ہو سب سے بڑا سب سے پہلا حق کس کا بنتا ہے تم نے تو ضائع کر دیا تھا کچرے میں ڈال دیا تھا ہم نے چنا ہم نے بنایا لہذا پہلا حق بھی ہمارا بنتا ہے کسان سے فرمایا فرائے تو ماں کا حصول جو بو کر آتے ہو جو وہاں گرا کے آتے ہو اسے دیکھا ہے تو نے اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہے ہم اگائے تو اگائے نہ ہو گائیں تو ضائع ہو جائے نہ تو ہمارے خلاف مقدمہ کر سکتا کر سکتا نا فریاد کر سکتا کیوں؟ کیوں فریاد نہیں کر سکتا اپنے ہاتھوں ضائع کر کے آیا نا بوری خود لوڈ کر کے لے کے گیا ہے اپنے ہاتھوں اس کو زمین کے اندر پھینک کے آیا ہے فریاد کس سے کرے گا بارانی علاقوں میں بڑا عجیب منظر ہوتا ہے جب یہ کسان دال کے بیج آ جاتے نا پھر دعا جب ہو چکتی ہے تو پھر پیچھے سے ایک بولتا ہے یہ بارش کے لیے دعا کریں گے جی. اب یہ خصوصی دعا ہوتی. کہ ہم تو ہو گئے بالکل سرنڈر سب کچھ پورد کر رہا ہے زمین کے دس پندرہ دن اگر اور بارش نہ ہوئی تو وہ بیج مر جائے کیا کرتے بارش کے لیے تو کر اور کسان کی نظر مزے سے نکل ہے تو بھی آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہیں کہ بادل نظر آ رہا نہیں آ رہا صبح اٹھتا ہے تو بھی دیکھتا ہے کہیں کوئی بدلی نظر آ ہے کہ نہیں آ رہا. وہ بالکل بے دست ہو پایا ہے اس وقت اللہ ہی کا کرم ہو وہ آ چینٹا دے دے اسے تو دے دے بارانی علاقوں کی بات کر رہا ہوں تو اپنے ہاتھوں تم اسے زمین میں دبا کر آئے ہو ہماری مرضی ہم اس کو نکال کے ایک کس <سؤال> کو ملنے چاہیے اللہ کو ملنے چاہیے نا دولے شاہ کو تو نہیں ملنے چاہیے کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہندو جس سے مانگتے ہیں آپ کا کیا خیال ان کو وہی دیتا ہے کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا کہ ہندوؤں کو ان کے دیوتا دیتے ہیں اور کوئی یہ بھی نہیں مانتا کہ ان کو دولے شاہ دیتا ہے کیوں وہ آتا ہی نہیں نا اس پہ رہ کون جاتا ہے ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی ہندوؤں کو بھی اللہ دیتا ہے کہتا ہے نا عیسائیوں کو بھی اللہ دیتا ہے اس لیے کہ ہمارے باوے ان کے لیے تو نہیں ہے نا ان کے پاس وہ آتے ہی نہیں اور اگر ان کو ان کے نہیں دیتے دولے شاہ بھی نہیں دیتا بابا شاہ کمال بھی نہیں دیتا بابا شادی شاہد بھی نہیں دیتا پھر کون دیتا ہے پتا چلا ان کو اللہ دیتا ہے تو تمہیں اللہ نہیں دیتا پھر مسلمان کون ہوئے پیار کس سے ہوا اللہ یہی تمہیں جاننا اپنے رابطہ اس کا نام ایمان ہے یہ ایمان رکھتے ہو اللہ پر اصل چیز ایمان نہیں ہوتی اصل چیز اس ایمان کے پیچھے وہ جذبہ ہوتا ہے آپ پر اللہ آپ کا اللہ پر ایمان کس زن کے ساتھ ہے فما زنو کمبے وہ مصیبتیں ڈالتا ہے مشکلا ڈالتا ہے مصاحب ڈالتا ہے پھر آپ کا یہ ماننا کہ اندرا گاندھی نام کی کوئی عورت تھی اور یہ ماننا کہ اللہ نام کی کوئی ہستی موجود ہے اس میں کوئی فرق ہے اس نے بھی ہم پر مصیبتیں ڈالی اللہ بھی ہم پر مصیبتیں ڈالتا ہے ایمان اس کا نام ہے ایمان دو چیزوں کا مجموعہ ہے یہ دو ملیں گی تو ایمان ہوگا غایت الحب ماں غائت بل خشور انتہا درجے کا پیار اور پیار نہیں پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی احسان کرے کسی کے احسانات کو یاد کرے پرانے حکیم اللہ نے کیوں گنوائے یہ سارے افلا ہم زور لے بے لے کئی فخو لے کر لے کئی فنو ان کو یاد کرو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر پیار پیدا ہو اس پیار ہی سے پھر آگے مشینیں چلتی ہیں پانی بجلی پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا جی پانی کو مخصوص پریشر کے ساتھ کہیں کسی چیز پر ڈالتے ہیں بجلی پیدا ہوتی ہے اس بجلی سے پھر آگے سب کچھ چلتا ہے یہ محبت وہ جذبہ ہے جو ایمان پیدا کرتا ہے اور بیٹا اگر کسی کو لٹا کر بیٹا اور اس کے گلے پر چھری رکھواتا ہے تو پیار رکھواتا ہے جنت نہیں رکھواتی آپ کو بات بتا دوں جنت کی خاطر باپ کو قتل کرنا انتہ درجے کی خود ہے اور جنت کی خاطر یعنی وروں کی خاطر اچھی خوبصورت عورت کی خاطر اور اچھے مکان کی خاطر اور اچھے پانی کی خاطر بیٹے کو قتل کر دینا انتہا درجے کی خود ہے اور ابو عبیدہ اجنک رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے باپ کو جنت کی خاطر قتل نہیں کیا تھا اللہ کے پیار میں قتل کی یہ میرے رب کبھی ابراہیم نے اسماعیل کو اللہ کی محبت میں لٹایا تھا محبت کہہ رہی تھی بڑی محبت چھوٹی محبت کی قربانی لے رہی تھی یہ محبتوں کی جنگ ہے اس دنیا کے اندر قدم قدم پہ جس چیز میں تیرا دل اٹکتا ہے اللہ رقابت پسند نہیں کرتا کہتا اپنے ہاتھ سے کاٹ ایوب علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اپنی جوانی پہ نظر گئی بہت بھائی بہت اچھی لگی بس توجہ ہٹتی گئی تو اللہ نے بیمار کر دیا یا کو بہت پیار تھا یوسف علیہ السلام رولا رولا ر آنکھیں سفید کر دی اللہ نے چھین لیا اسماعیل سے پیار ہوا تو اللہ نے برمایا لٹا میری محبت کہتی ہے اس محبت کو قربان کر اور جب چوری رکھی ہے گلے پر ونا دینا ہو یا ابراہیم حد سب دختر رہے بس بس اتنا کافی ہو گیا یہ محبتوں کی جنگ ہے قدم قدم پر زوین سے بنین من النساء المقر والقناطیر و من و الخیر المسودہ ولنع والانعام ہرف یہ ساری محبتیں انسان کے گرد ایک شل ایک دائرے کی طرح باندھ دیا گیا ان انسان انسان زنجیروں میں اور کہا کہ مجھ سے محبت ہے تو یہ ساری محبتیں توڑ یہ زنجیریں اور آ کے میرا دعوت یہ محبتیں بت بن جاتی اور اس علیہ اسلام کے الفاظ میں ان سے پیار اللہ سے ٹوٹ کر زنا بن جاتا ہے اللہ کی محبت ولہب اللہ وہ جو ایمان والے ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے باقی سارے کام محبت کرواتی ہے اور چونکہ ہمارے اندر وہ محبت ہے ہی کوئی نہیں ہے اس لیے کہ ہم پر تو اللہ نے کوئی احسان کیا ہی نہیں ہے یہ بابے چاچے کرتے ہیں محبتیں ان سے ہے ان کے لیے ڈنڈے کھاتے ہیں ادھر وہاں حج کے لیے سات دن کھلا ہوتا ہے اور ادھر سات دن بہشتی دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے کچھ وہاں اللہ کے لیے جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں و واق کچھ یہاں ڈنڈے کھا رہے ہوتے ہیں دہشت میں جانے کے لیے کہتے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے ہم مسلمان ہوئے ہیں لیکن ہم اس طرح مسلمان نہیں ہوئے جس طرح کا اللہ کو مطلوب ہے محبت پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو انبیاء کا ذکر کی ہے سورہ انبیاء پڑھیں کبھی اس قرآن کو اپنے لیے بھی پال لیا کریں صرف دادے بابے چاچے مامے کے لیے نہ پڑھا کریں یہ زندوں کے لیے آیا ہے زندوں کے لیے سے صرف گردوں کے لیے بت بناؤ <حَيًّن> یہ تو حو کے لیے آیا ہے اسے مخصوص کر دیا تم نے مردوں کے لیے مرے گا تو قرآن خانی ہوگی زندہ رہتے ہوئے نہیں پڑھنا تم پڑھو اسے اپنے لیے بھی اپنی قرآن خانی خود بھی کر لو اللہ کے بندو پڑھو سورہ انبیاء تمام انبیاء کی مشکلیں اللہ نے بیان کی ہیں یو پر کیا گزری یونس پہ کیا گزری زکری پہ کیا گزری ہرا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کانو یا راغبن و بنوا یہ ہم سے دعا کیا کرتے تھے اپنی مشکلیں حل کروانے کے جو مشکل کشاہ ہوتا ہے اس پر کبھی خود مشکل نہیں پڑتی یہ بات نوٹ کر لیں جو لوگوں کی مشکلیں حل کرتا ہے کر وہ ہی سکتا ہے جو خود مشکل میں گرفتار نہ ہو مشکل کشاہ وہی ہوتا ہے اور اللہ نے تمام انبیاء کو مشکلوں میں ڈال کر بتا دیا کہ یہ مشکل کشار نہیں تھے مشکل خوشحال تھے تو مجھ سے فریادیں نہ کرتے اپنی مشکل خود ہی عل کر لیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی بیماری پر رو رہے ہیں جو آپ کے چھوٹے فرزند تھے رو رہے ہیں اور روتا آدمی وہی ہے جہاں بے بس ہوتا ہے یہ آسو لالا دروازہ نہیں کھلتا جب تک بندہ بے بس نہ ہو جائے جب تک بس میں رہتا ہے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں آنکھیں نہیں چلتی آنسو بی جا فرماتے ابراہیم تیرے درد پر تیری تکلیف پر دل جلتا ہے آنکھیں روتی ہیں لیکن زبان سے وہی وہ نکلتا ہے جس پہ میرا رب راضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کی اپنی آنکھ زندگی بھر دکھتی رہی آپ نے پڑا ہوگا کہ ایک دفعہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا آپ کھجورے کھا رہے ہیں جبکہ ایک آنکھ آپ کی دکھتی ہے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ٹھیک ہے میں اس کی طرف سے کھا رہا ہوں خیبر میں آپ کو پتا ان کی آنکھیں دکھتی تھی تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگا کے ان کی آنکھ ٹھیک کر کے بھیجا لعاب مبارک لگایا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ کی آنکھیں دکھتی رہی زندگی بھر یہ ان کی کوئی پرماننٹ بیماری رہی ان کا اپنا سارا دور مشکلوں میں گزرا کتاب میں گزرا چھیاسی ہزار مسلمان قتل ہوئے چھیاسی ہزار ان کے دور میں کتاب میں اور ان کا بیٹا کتنی مشکل میں گرفتار ہوا چھ مہینے کا بچہ بھی زبا ہو گیا انہوں نے اپنی مشکلیں حل نہیں کی بلکہ سارا دور اللہ کو پتا تھا مستقبل کا کہ لوگوں نے مشکل گشاہ بنانا ساری زندگی مشکلوں میں پھنسائے رکھنا پھر بھی آنکھیں نہ اپنے بیٹے کی مشکل حل کر لیتے نہیں کی سب سے پہلے آدمی اپنے بیٹے کی کرتا ہے جو خود مشکلوں میں گرفتار ہو وہ مشکل گشاہ نہیں ہو سکتا مشکل گسا کیا جو خود کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا اب ایمان لاتے کہتے یہ ایمان مجمل ہے جی آ من تو بلّ کما ہو اب اسما ہی میں اللہ پر اس طرح ایمان لاتا ہوں جس طرح وہ اپنے ناموں سے ظاہر ہے اور اس کے ناموں میں ایک نام ہے الوہاب دینے والا اور یہ کہتا ہے داتا لاہور میں بیٹھا ہوا ہے ایمان ہے تیرا ایمان اللہ پر اس طرح لائے ہو کما ہوا بے صفات ہی جیسا وہ اپنے نام اور اپنی صفتوں سے ظاہر ہوئے اللہ کا ایک نام ہے اس میں ذات اللہ باقی سارے اس میں سفاتی ہیں حسن وہ البہاب دینے والا حضرت زکریا نے جو دعا کی تھی کیا کہا تھا رب حبلی ملت ان کا ضروریتن تو اللہ مجھے عطا فرما اور کیا کہا کا ان تل ایک اور جگہ تو ہی تو داتا ہے ہمیں یہ مرض کہاں سے ملا ہے جس زبان کی یہ اصطلاحات ہمیں یہ فارسی سے مرض ملا ہے انہوں نے دیا ہمیں الموقی عطا کرنے والا انہوں نے فرمایا اللہ الموقی اللہ داتا ہے وہ انا سے من اور میں تقسیم کرنے والا ہوں کہ داتا لاہور میں بیٹھا ہوا ہے مسلمان کا داتا آسمانوں کے اوپر ہے لاہور والا خود محتاج تھا اپنی قبر ٹھنڈی کرنے کے لیے رب کو اللہ کی قسم اگر وہ خود کفیل ہوتا تو سجدہ نہ کرتا اپنی نجات کے لیے وہ بھی سجدوں کا مجبور تھا سجدوں کا پابند تھا شریعت کی ڈر ڈر کر انہوں نے پابندی کی ہے تو اپنی قبر ٹھنڈی کی ہے اولا وہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے دعائیں کرتے رہتے جب الیہم علیہ اور اس کی طرف خود ڈھونڈتے رہتے تقرب کا کوئی ذریعہ یار جکھنا تو یخافون یہ عذاب اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں حضور کیا دعا کیا کرتے تھے یا ریاست مشتقین اے فریادیوں کی فریاد کو پہنچنے والے نا جی اسی سے بنا استغاثہ ہمارے ہم یہاں ہیں فلانے عدالت میں استغاثہ کر دی ہے استغاثہ کا مطلب ہے فریاد کہ ہماری مدد کریں مدد کی اپیل اور غوث وہ ہوتا ہے جو مدد کو پہنچے اللہ نے فرمایا اس ربکم نہ جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے فسٹ عجاب تو اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا اور آسمان سے فرشتے نازل کی یہ کہتے ہیں غوث العظم کوئی اور اللہ کہتا ولّہ دو عید کہتے ہیں ید کہتے ہیں ہاتھ کو کہتے ہیں نا ید اسی سے بنا جو کسی کو ہاتھ دینا کسی کی مدد کرنا اور یہ کہتے ہیں دستگیر ہاتھ دینے والا کوئی اور ہے یہ فارسی میں ہمارا بیڑا کرکی ہے یہ عقائد ہمیں ان سے ملے یہ اصطلاحات ایمان اللہ پر ہے اس کی صف کسی اور میں کیا یہ ممکن ہے چینی میرے ہاتھ میں اور میٹھی ریت اور یہ ممکن ہے یہ چینی ہے تو میٹھی بھی یہی ہوگی اللہ وہ ہے تو دستگیر بھی وہی ہوگا کوئی اور نہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے ولی ہیں انہوں نے بڑی مشقتیں کی ہیں اپنی جان بچانے کے. وہ رستہ نہ چلنا کبھی کسی نے ان کے مزاح پر جا کے یہ دعا کیا یا اللہ جس راستے سے یہ گزرے ہمیں وہ رستہ نصیب فرما دے توبہ توبہ بخار چڑھ جاتا کہیں قبول ہی نہ ہو جائے میں تو دبئی کا ویزا لیے بیٹھا ہوں اور ان کا رستہ تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر کفر کے گھر میں جا کر ڈیرا لگایا ہے میں نے دین چشتی اجمیری رحمت اللہ اجمیر گھر تھا پوری راج کا دارول خلا تھا وہ وہاں کیا گرم کمانے گئے تھے ڈالر لینے گئے تھے پاؤنڈ لینے گئے تھے اللہ کے دین کی خاطر کفر کے گھر میں جا کر اس آدمی نے بیڑا لگایا اور نبے ہزار آدمی مسلمان کی ہے نبے ہزار آدمی مسلمان کی ہے ایک چٹائی بسی ہوتی تھی اب ہم کہیں یا اللہ ہمیں خواجہ مہینوں الدین اگر ان سے پیار ہے نا تو آؤ میرے ساتھ دعا کرو یا اللہ ہمیں بھی وہ نصیب فرما جو رستہ نسی پر اجمیری رحمت اللہ کرے ہو جاتے تمہارے کہیں سچی مچی قبول ہی نہ ہو جائے کیسے بھی ہو تو زبان سے اوپر دل سے نہیں نکلتی ورنہ دبئی کا ویزا کینسل ہو جائے گا اگر قبول کر لی اس نے پھر تو جا کے ڈیرے جمانے پڑیں گے نظام الدین اولیا رحمت اللہ لئے دس لاکھ آدمی مسلمان کی ہے لاکھ ایک جھونپڑی ہے بادشاہ کہتا ہے برس نے وفد بھیجے مجھ سے ملنے آ جائیں نہیں کہا کہ بادشاہ اور فقیر کا کوئی جوڑ نہیں بادشاہ نے کہا میں خود آ جاتا ہوں میں خود آپ کے یہاں حاضری دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا فقیر کی کٹیا کے دو دروازے ہیں بادشاہ ایک دروازے سے اندر داخل ہوگا تو دوسرے دروازے سے فقیر نکل جائے گا بادشاہ پھرا کرتے تھے ان کے پیچھے ان کا رستہ مانگو نا ان سے پتر مانگتے ہو ان کا رستہ مانگو ان سے پیار ہے انہیں اللہ کا ولی سمجھتے ہو تو پھر ان کا رستہ مانگو اور ان کا رستہ وہ ہے جس میں جانے بھی جاتی ہیں مال لگتا ہے مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں لہٰذا وہ تو ہم نے مانگنا نہیں پتر مانگنا ہے اللہ کے ولی علی ہجوری رحمت اللہ کہاں سے سفر کر کے وہ آدمی آیا تھا کیوں آیا تھا اب ان کا قصور نہیں ہے یہ پچھلوں نے جو کیا سو کیا ان کی قبریں بیچ رہے آپ کو پتا نہ یہ بیچنا ہمارے ہم نے ملک بیچ دیا آئندہ کی دو سال کی کپاس کی فصل بیچ چکے ہیں کراچی میں سمندر کے اندر کالیا بھی ہم بیچ چکے ہیں بنٹی ڈال کے سے باہر نکالیں گے تو تم لے لینا ہم نے ان کی لاشوں کو بیچا ہے کیا تو دان نہیں بیچتے اپنے آبا کی اسی طرح ان لوگوں نے بیچا ہے ان کا قصور نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن نے خدا بنایا حضرت عیسی علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسلف نہیں کرتے ہم ان اولیاء اللہ کو کنڈیم نہیں کرتے ہم کنڈیم ان کو کرتے ہیں جو ان کا رستہ نہیں مانتے انہیں خدا بنا بیٹھے تو بہرحال مطلوب کیا ہے محبت اللہ محبت کا تقاضا کرتا ہے حضرت علیہ اسلام کہتے ہیں کہ ایک سکے کے چلنے کی تین شرطیں ایک سکے کے چلنے کی تین شرطیں ان میں سے ایک بھی کم ہو تو وہ سکہ کھوٹا گنا جاتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا چاندی خالص ہو اس وقت یہ کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں اور چاندی کے سکے ہوتے سب سے پہلی بات یہ کہ اس کوائن کا چاندی خالص ہو یا جس مٹیریل سے وہ بنا ہے وہ خالص ہو دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر جو کیسر کی تصویر بنی ہے وہ اصلی ہو اور وہی ہو جو آفیشلی منظور ہے تیسری یہ کہ اس سکے کا وزن پورا اگر وہ وزن میں کم ہے تو بھی قبول نہیں ہوگا چاہتالی دو شرطیں سی کی ہوں اس میں نے فرمایا کہ تیرا ایمان وہ مٹیریل ہے جس سے تیرا عمل بنتا ہے اب دیکھیے سکے سے مثال لے جاب, یہ تین شرط ہیں. تیرا ایمان وہ مٹیریل ہے وہ چاندی ہے جس سے تیرا وہ بنے گا تیرا عمل بنے گا قیامت کے دن یہ چلیں گے نا یہ سکے یہ نمازیں یہ روزے یہ سبحان اللہ یہ الحمدللہ یہ پتھر ہٹانا یہ کانتے ہٹانا یہ کوائن ہے یہ کرنسی ہے آخرت کی یہ چلے گی یوملہ مال بنون وہاں یہ دنیا کے ڈالر اور یہ دنیا کے بیٹے نہیں چلیں گے وہاں یہ کرنسی چلے گی تو تیرا یہ کوائن تیرا یہ سکہ جس مٹیریل سے بنتا ہے اس کی وہ مٹیریل کیا ہے تیرا ایمان اور فرمایا کہ اس کی تصویر کیا ہے اس سکے کی تیرا اللہ کے نبیوں کے طریقے پر چلنا یعنی عمل تو, تو نے کیا لیکن وہ نبی کے طریقے کے مطابق ٹھیک ہے نا جی ذبا کا حکم تو آیا ہے پرانے حکیم میں لیکن کوئی کسی بکری کی ٹانگ پکڑ کے کاٹ دے اور وہ بکری جو ہے وہ بلیڈنگ کی وجہ سے مر جائے تو وہ کہے جی میں نے خون بھی نکالا ہے اور اللہ کا نام بھی پڑا وہ ذبح ہو جائے گی نبی نے جگہ بھی بتائی ہے کہاں سے اس کو ذبح کرنا ہے تیرا ایمان وہ مٹیریل ہے جس سے تیرا عمل بنتا ہے نبی کا طریقہ وہ تصویر ہے جس کے مطابق ہوگا تو عمل قبول ہوگا اور اللہ سے پیار تیرا اس سکے کا وزن ہے اگر وزن کم ہوا پہلی دو شرطیں پوری بھی ہوں تو اٹھا کر پھینک دے گا کہتا ہے میرے پیار میں جو کرو میری محبت میں کرو بچہ بھی اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا پانی لے آنا بیٹا پانی لے آتا ہے آپ انعام میں اسے خوش ہو جاتے ہیں باہر جاتے ہیں مارکیٹ میں گاڑی لے دیتے ہیں کہ میرا بیٹا کتنا فرما ہے گاڑی سے مراد کوئی کھلونا لے دیتے ہیں آپ کوئی پسٹل لے دیتے ہیں کوئی اور چیز لے دیتے ہیں اگلی بار آپ کہتے ہیں بیٹا پانی دینا اور پتر کہتے ہیں ابا اب پست آپ لے دیں گے اس کے جائیں گے پہلے جا کے پسٹول لے کے آئیں گے پھر پانی پیئیں کہ آپ جناب علی پاٹ ہے تو چانٹا ماریں گے دور ہے تو جوتا اٹھا کے پھینکے تیری ایسی کی بحثیت ہے بیٹا تیرا کام ہے تم مجھے پانی دے یہ تو میری خوشی ہے میں تمہیں کیا لے کے دیتا ہوں لے کے دیتا ہوں یا نہیں لے کے دیتا میں تیرا باپ تو میرا بیٹا ہے تجھے پانی دینا یہ چاہیے پستان میں کہاں سے آ گیا اللہ اللہ کی قسم اللہ اس قابل ہے تو اسے سجے کیے جائیں جنت ہو یا نہ ہو وہ اس قابل بندہ تو بے قرار اور لیے پھرتا پیشانی اس کے سامنے رکھنے کو وہ تو انتظار کرتا ہے کب وقت آتا ہے اور جب نمازوں کا وقت نہیں ہوتا ساری شریر آپ لوگ کھڑا رہتا ہے وہ تو بےکر ہے اس کو ٹیکے اتنے احسانات اٹھائے دیتا ہے وہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا وہ قول ہے کہ جب تک یہ پیار نہیں ہوگا بات سمجھ لگے گی نہیں آپ جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو کہتا ہے اما میں تو تجھ سے جدا ہی نہیں ہوں گا بالکل سو بات ہو جب شادی کرتا ہے زمر کو پہنچتا نا تو اماں بعد میں دور ہو جاتی ہے بڑا یاد کرواتی ہے اس کو کہ تو یہ کہتا تھا لیکن اس وقت اس کے اندر وہ جذبہ جاگا نہیں تھا یہ باتیں سمجھ میں نہیں لگتی ہماری چونکہ وہ جذبہ نہیں ہمارے کہتی ہیں اللہ اگر میں تجھے سجدہ جنت کی خاطر کرتی ہوں تو جنت مجھ پر حرام کر دے اور اگر جہنم کے ڈر کی وجہ سے کرتی ہوں تو جہنم کو مجھ پر واجب کر دے اللہ میں تو اس تجھے سجدہ کرتی ہوں کہ تو ہے ہی سجے کے ان دونوں چیزوں کو ایک طرف کر تو ہے اس کے قابل ایک جگہ فرما کی اللہ دنیا میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے دشمنوں کو عطا کر دے آخرت میں جو میرا حصہ ہے وہ اپنے دوستوں کو عطا کر دے اللہ میرے لیے تو ہی کافی ہے یہ پیار اس پیار میں یہ کام ہو بیٹا باپ کو دبا کر بیٹا باپ کے پیچھے دوڑے باپ بیٹے کو قتل کرنے دوڑے جیسے بک کر دوڑے تھے کیوں یہ میرے رب کا دشمن ہے یہ محبت ہوگی نا تو اگلا قدم جہاد والا شروع ہوگا نہیں ہوگی تو جتنی مرضی یا گراری مارتے رہو سٹارٹ نہیں ہوتا بندہ کبھی سٹارٹ نہیں کیوں محبت جو ہے وہ اپنے محبوب کی چیز پر کسی کا قبضہ پسند نہیں کرتے آپ کا بچہ آپ کی جوتی کسی کو نہیں پہننے دیتا یہ میرے ابو کی چاہے اس کے انکل نے اس کے لیے کتنا بھی بڑا کھلونا لایا ہو لیکن کہتا ہے یہ میرا اور میرے انکل کا معاملہ جوتی میرے ابو کی نہیں اٹھانے دیتا مجھے اس کے ذاتی تجربے کیوں آپ سے پیار کرتا ہے پیار تمہیں اللہ سے ہو اور تم دیکھو کہ اللہ کی زمین پر لوگ قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اور تو پھر بھی جیتا رہے یہ کام محبت کرواتی ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نماز. اور ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے ہم اپنے لیے نہیں جیتے کیا یہ ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے اللہ یہاں نہ رہے تیری حکومت نہ رہے تیرا دبدبا نہ رہے تیرا حکم ماننے والا نہ رہے تو ہم نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ساکی نہ رہے جام رہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت جہاد کی طرف لے جاتی ہے اور محبت تک جو سیڑھی پہنچاتی ہے وہ اللہ کا شکر ہے اور شکر تب ہی کرتا آدمی جب یہ ہو کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو اگر ایمان کی وہ پہلی سیڑھی آپ سے چھن گئی فلاں نے کیا فلاں نے کیا فلاں نے کیا, کیا اگر کسی نے کیا بھی ہے ماں بھی کرتی ہے تو اس لیے کرتی ہے کہ رب نے کہا میں نے اپنی محبت میں سے ایک حصہ کاٹ کے دیا اسے ننانوے میرے پاس نے فرمایا چیڑی جو چوگ رکھتی ہے نا اپنے بچے کے منہ میں اللہ کی قسم اسی محبت کی وجہ سے رکھتی ہے جو اللہ نے اپنی محبت کا ایک حصہ کاٹ کے دنیا میں تمام مخلوقات پر تقسیم کیا ہے ماں بچے کو کھلائے بغیر کھاتی نہیں اور اس کو سلائے بغیر سوتی نہیں اور چڑیا اپنے بچے کے منہ میں چوگ رکھتی ہے اسی محبت کی وجہ سے اور ننانوے حصے تیرے لیے بھی اس کے پاس لاتی اتنا پیار کرتا ہے تو یہ شرک فی المحبت محبت میں بھی اس کو شریک پسند نہیں ہے اچھا تیسرام نے فرمایا کہ اللہ رقابت میں بہت سخت ہے ذرا سی تیری توجہ بٹی تو وہ فوراً اس چیز کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے انہوں نے ایک مثال دی جی کہ اگر تیرا محبوب کسی سے پیار کرے تو, تو محبوب کو کچھ کہے یا نہ کہے لیکن اس رکیب کا بیڑا غرق کر دیتا اللہ اسی طرح کرتا ہے تو محبت پیدا ہوگی تو ایمان کے اگلے تقاضے رات کو کھڑا کون رکھتی ہے لیلہ ہو یہ محبت کھڑا رکھتی ہے ورنہ بستر انہیں بھی بڑا پیارا ہوتا ہے لیکن ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے وہ بستر پہ اٹھتا ہے آنکھیں آلتا ہے نیند کو بغاتا ہے مل مل کے ہاتھ دھوتا ہے میں کسی کے سامنے جا رہا ہوں کسی کے ملنے جا رہا ہوں خوشبو لگاتا ہے ساری دنیا سوئی ہوئی ہے اللہ متوجہ ہو جاتا ہے فرشتے سارے کٹھے کر لیتے دیکھو میرے اس بندے کو بسترے سے بھی پیارا نیند آئی ہوئی ہے اور وہ چلتا اور فرشتوں کی نظریں لگی ہوئی اور اللہ دیکھ رہا اور مسلح پہ آ کے کھڑا ہو کے رونا شروع ہو جاتا ہے یہ محبت کرواتی ہے اور محبت شکر کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے احساس کا رخ صحیح رکھو کہ اللہ نے کیا ہے اللہ نے کیا ہے اللہ نے دیا ہے اس کے نتیجے میں وہ محبت پیدا ہوگی جو اگلے کام آپ سے کروائے گی جو صحابہ سے کروائے گئے ہیں باقی تھھیوریاں بیان کر کر کے حاصل کچھ نہیں ہوتا واخر اداوانہ حمد اللہ رب